بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم سبق نمبر انیس ادرس تاسی عشرہ انیس سبق المدرس استاد این احمد یا اخوان احمد کہاں ہے اے بھائیو علی جن علی سافر الی مکہ کا لعیادت اخیہ المریل وہ مکہ سفر کر گیا ہے یعنی مکہ کی طرف گیا ہے اپنی بیمار بھائی کی ایادت یعنی بیمار پرسی کے لیے المدرس استاد اللہ اللہ اسے عطا فرمائے ہر کی بیماری سے محفوظ رکھے من انت اے میرے بھائی آپ کو طالب جدیدن گویا کہ تم نئے طالب علم ہو یعنی لگتا ہے کہ تم نئے طالب علم ہو ہوا وہ نام جی ہاں وسنی مجاہدن اور میرا نام مجاہد ہے المدرس استاد کہ گویا کہ آپ ہندوستان سے ہیں یعنی لگتا ہے کہ آپ ہندوستان سے ہیں مجاہد و مجاہد. انا ہندو. میں اصل اصل من میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں من لیا واہ شابل و انا بول ہونا تھا میرے والد نے ہندوستان سے آسٹریلیا ہجرت کی وہ ہوا شابل واضبر واہ یہاں حالیہ ہے اس حال میں یا منع کریں گے بامحاورہ جب کے وہ جوان تھے وانا آنا تو ہونا کا اور میں وہاں پیدا ہوا وہ تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں والدہ جنم دینا والدہ اس نے جنم دیا اور وہ اسے جنم دیا گیا یعنی وہ پیدا ہوا المدرس استاد الو قربا فل ہندی ال کا کیا آپ کے رو قربا رو جما کی قربہ قرابت کو کہتے ہیں رشتہ داری کو کیا آپ کے رشتہ دار ہیں قرابت والے ہیں فی الدی ہندوستان میں کیا آپ کے ہندوستان میں رشتہ دار ہیں زو کی جمع زبونہ استعمال ہوتی ہے اور چونکہ زو یا اس کی جمع زبونا مداح بن کر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں اس لیے اس کے آخر میں نون باقی نہیں رہے گا مجاہد المجاہد نام جی ہاں سافر العام الماغی میں نے پچھلے سال گزشتہ سال سفر کیا علاقہیتی ناف الہ ہند اپنے گاؤں ہندوستان میں وقابلت قابل تو امامی و اخوالی اور میں نے ملاقات کی میں ملا اپنے چچوں اور اپنے ماموں سے و اولادہ اور ان کی اولاد سے وہ ہم کثیرن اور وہ بہت زیادہ ہیں ابھی یزورہم کل صنطن میرے والد ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں اللہ صنطن ہر سال واسل ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا یا منع کریں گے اور ان کے ساتھ ہمیشہ خط و کتابت کرتے رہتے ہیں جامع اسلامی کسی کو پسندیدگی میں ڈالنا یہاں ترجمہ کریں گے کیا آپ کو یونیورسٹی نے پسندیدگی میں ڈالا با محاورہ ترجمہ کریں گے کیا آپ کو جامعہ اسلامیہ پسند آیا اسلامی یونیورسٹی پسند آئی نام جی ہاں انا مسرورن میں خوش ہوں بے انتحاق التحا کا التحا کو التحاق کسی چیز کے کسی کے ساتھ ملنا شامل ہونا یہاں اصل میں داخلے کے معنی میں ہے یونیورسٹی میں داخلے کو بھی التحاق کہا جاتا ہے میں اس یونیورسٹی میں اپنے داخلے پر خوش ہوں بے حاد جامعات اس مبارک جامعہ میں اپنے داخلے پر خوش ہوں اللہیفی محبت الوحی و محاجر النبی جو کہ وحی کے اترنے کی جگہ میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ میں ہے محاجر اس میں ضرف ہے اور محبت بھی حب تبت اس میں ظرف ہے لمت اخر تیا مجاہد لما تخر تیا مجاہد آپ لیٹ کیوںاہد اتبا مزی شہ رد ادراست آپ آئے ہیں دراسہ, پرحائی, تعلیم پڑھائی کے شروع ہونے کے ایک ماہ گزر جانے کے بعد پڑھائی کے شروع ہونے کے ایک ماہ گزر جانے کے بعد گزرنا مزید شروع ہونا وقد فاتت کا دروسن فاتح یفو فوت ہونا رہ جانا اور یقیناً رہ گئے ہیں آپ سے کچھ اسباق کچھ اسباق آپ سے چھوٹ گئے ہیں ہاول تو کزیر انعت یاد اراثی ولا قلم استط ہاوالا یو ہا وش کرنا ٹرائی کرنا میں نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھائی شروع ہونے کے وقت آ جاؤں اور لکھن میں ایسا نہ کر سکا لمب استحکی استطاعت یا مجھے اس کی استطاعت نہ ہوئی یہ معنی کریں گے میں ایسا نہ کر سکا ارجو میں امید کرتا ہوں ارجو ان تو سابقہ میں امید کرتا ہوں یا مجھے امید ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں گے گزشتہ اسباق کے سمجھنے پر گزشتہ اسبا سمجھنے میں آپ میری مدد فرمائیں گے ان کا اللہ میں آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا یا زہیر داخل ہوتا ہے یا سہی یا غیر مباحثن یقینا تم ریگولر نہیں ہو یا کہیں گے کہ تم باقاعدہ نہیں ہو ارید و ان ال مدیر میں تمہاری شکایت کرنا چاہتا ہوں مدیر کے پاس سامح نے یا استاد ہو یعنی دینا اجازت دینا یا اس کا لذیم ہوتا ہے مہربانی کرنا سامح یا استاد مجھ پہ مہربانی کیجیے اے استاد مجھے کچھ ٹائم دیجیے اے استاد لََ عیبہ فل مستقبل انشاء اللہ ہو میں ہرگز غائب نہیں ہوں گا اور ہرگز لیٹ نہیں ہوں گا آئندہ انشاء اللہ لیناجرسا ملا کے پڑھیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا مراجہ کر لیں یعنی سبق کو دہرا لیں اقرا علی آیت پڑو اے علی عادل استعادی وبسم من شیطن الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یا ایوہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو حل عد الکمال تجارتین کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت پر تم جی کو عذاب علیم انجا یون جی نجات دینا تم جی یہاں تجارت معنز ہے اس لیے یون جی کی بجائے تم جی استعمال ہو رہا ہے وہ تجارت نجات دے دے تمہیں دردناک عذاب سے تم ان نب اللہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ وہ تو جاہدون فیصد اللہ اور یہ کہ تم جہاد کرو گے یہاں اردو زبان کے شلو میں با محاورہ ترجمہ کریں گے فر امر والا اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں وعلیکم ونفُس کم اپنے مالوں کے ذریعہ سے اور اپنی جانوں کے ذریعہ سے خیر الکم انکم تم وہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو غفر الکم دنوبا وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ویود جنات ان تجری میں تختی الانہار انہار اور وہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جس کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ مساکینہ اور وہ تمہیں داخل کرے گا مساکن تجیبتا پاکیزہ رہائش گاہوں میں تجیبتاً پاکیزہ یعنی جس میں کوئی غلط کسی غلط بات کی آمیزش نہیں ہوگی بڑے پرسکون ہوں گے ہر قسم کی علائش سے اور پریشانیوں سے وہ پاک ہوں گے پھر جگناات یاد ادن کے باغات میں اور وہ رہائش گاہیں باغات میں ہوں گی غالق الفوز العظیم وہ جس کا ذکر پیچھے گزرا وہ ہی بڑی کامیابی ہے عظیم کامیابی ہے یا ابا کرند اے ابو بکر مت تجارت اللہ اللہ تعالی علیہ وہ کون سی تجارت ہے دل ید الت کرنا جس پہ ہماری اللہ رب العزت نے اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے اے ال امان اللہ رسول وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے والجہاد فی سبيل الله بالنفس والمال اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے نفس اور مال کے ذریعہ سے المدرس و استاد اذكر آیه اخرى کوئی دوسری ایت ذکر کرو تحث المسلمین اپ کو دوسری ایت بیان کرو تفسہ فصا يفسو انگیج کرنا ابھارنا ترغیب دینا وہ ترغیب دیتی ہے مسلمانوں کو عل الجہاد جہاد پر وہ بھارتی ہو مسلمانوں کو جہاد پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتی ہوا اللہ تعالی نے یعنی کہ منع کہیں گے اسی صورت میں ہی اللہ تعالی نے فرمایا ہے یعنی صورت سورت الف میں ان اللہ يحب یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو کتال کرتے ہیں جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں صفن صف یعنی صف باندھ کر کتار میں کانہم بنیاد مرسوس گویا کہ وہ بڑی پختہ عمارت ہیں یعنی وہ بالکل پختہ عمارت کی طرح صف میں کھڑے ہو کے صف بندی کر کے وہ اللہ کی راہ میں کتال کرتے ہیں مرسوس اصل میں رسائی یا رسوس سے ہے رساس سیسے کو کہتے ہیں رساس سیسہ پلائی ہوئی دیوار یعنی جو بہت پختہ ہو بہت مضبوط ہو اس میں سیسے کا استعمال کیا گیا ہو اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے تو مرسوس جس میں سیسہ شامل کیا گیا ہو یعنی بہت پختہ ہو جس کو بہت پختہ تعمیر کیا گیا ہو مان اللہ دینا اور بنیان یہ عمارت کے معنی میں مان اللہ ددینہ یوفبہ اوا ہو علی وہ کون ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے علی یوحب اللہ المجاہدین المقاترینفی سبیل ہی اللہ محبت کرتا ہے جہاد کرنے والوں لڑائی کرنے والوں سے اس کی راہ میں کئی فیوکات الحاء کس طرح سے کس طرح یہ لوگ ل... قتال کرتے ہیں یقاتلون فی افی صفوفن وہ قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں صفوں میں صف بندی کر کے عماق نہم اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں جم جاتے ہیں اپنی جگہوں میں ان دا ملاقات ال ادو یعنی دشمن से سے ملاقات یعنی دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت دشمن کا سامنا کرتے ہوئے اپنی جگہوں پہ ثابت کرم رہتے ہیں مادہ توفید و کا انا یا زہیر و کا انا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے اے زہیر یعنی کون سا معنی ادا کرتا ہے توفید و تشبیہ یہ تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے یعنی تشبیح کا معنی کرتا ہے نہبو جیسا کہ کا انل مسجد گویا کہ مسجد سکول ہے کاب اب اُد الرسم گویا کے کتاب استاد ہے مسجد کو یہاں مدرسہ سے تشبیح دے رہا ہے کا کتاب کو استاد سے تشریح دے رہا ہے وکالک تفید الزن اور اسی طرح یہ کا جو ہے یہ معنی دیتا ہے زن کا یعنی رائے کا گمان کرنے کا نہبو کا انف کا گویا کے میں تمہیں پہچانتا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں احسن یا آپ نے بہت اچھا جواب دیا شاباش کے معنی میں اونگنا استفامیہ ہے اونگ مالکا اس ما تجھے کیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اونگ رہے ہو اے عبداللہ لا تو آخر یا استاد اے استاد میرا مواقع نہ کیجئے یعنی مجھے کوئی سزا وغیرہ نہ دیں اصل بات یہ ہے زورتل بارحات جارن لی البارحات وہ گزشتہ رات زورتو زارا یا سے پہلے ماضی ہے میں نے گزشتہ رات زیارت کی جارن لی یعنی ملاقات کی جارن لی اپنے ایک دوست سے وجلس تو اندہ اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا وشاہد المبارات علی شاشۃ الت فاز الى منتصف الليل الى منتصف الليل شاہد المبارہ میں میچ دیکھتا رہا شاہدا شاہد مشاہدہ کرنا یعنی ٹیلی ویژن دیکھنا جس کو ہم کہتے ہیں المبارات یہ را کے بعد الف بھی ہے المبارات میں میچ دیکھتا مبارات میچ کو کہتے ہیں مقابلے کو میں میچ دیکھتا رہا اللہ شاشا تلفاس تلفاس سے مراد یہاں ٹیلی ویژن ہے اور شاشاہ سے مراد سکرین ٹیلی ویژن کی سکرین پر آدھی رات تک المدرس و استاد وہاں سعودیہ میں تو فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں یہاں چل کر چل رہے ہیں المدرس وستاد ما یمبر طالب وقت مشاہدت بہت اچھی نصیحت کی جو آج کل کے طلبہ کے لیے ہے ما یمبر طالب ما یہاں نافیہ ہے کسی طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے روا نہیں ہے اینزیہ وقت وہ اپنا وقت ضائع کرے فی مشاہدت ٹیلیویژن دیکھنے میں ارج المسامہ یا استاذی میں یعنی امید کرتا ہوں معاف کر دینا المسامہ ہم نے کہا اس کا رسی معنی ہوتا ہے مہربانی کرنا یعنی میں مہربانی کی امید رکھتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میرا موافذہ نہ کیجئے آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا یوناد المدرس المراقبہ استاد نگران کو آواز دیتا ہے المراقبو نگران بعد الحیہ المسافہ تحیہ کہتے ہیں سلام کرنا سلام اور مصافحہ کے بعد آ نہ یا استاد آ جما ناد جما نی. کیا آپ نے مجھے آواز دی ہے اے استاد نام جی ہاں متا یا عود المدیر یعنی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ متا یعود المدیر من علی آ... یعنی مدیر پرنسپل سفر سے کب واپس آئیں گے تد یعد الوم ان شاء اللہ آ... وہ آج انشاءاللہ واپس آ جائیں گے تماری مشقیں ایک عجیب انعتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے لما صاحفارا احمد تا احمد نے مکہ سفر کیوں کیا یا یوں بھی کا سکتے مکہ کا سفر کیوں کیا صحفارہ مری مجاہد مجاہد کہاں سے تعلق رکھتا ہے ہوا اسلنگ منل ہندی مت حاجر ابوہ منل ہندی اس کے والد نے ہندوستان سے کب ہجرت کی ہاجر ابوہ منل ہندی و ہوا شاہ لما کانا عبد اللہ ہی آسان عبد اونگ اونگنے والا کیوں ہوا یعنی عبد اونگنے والا کیوں بنا یا اسے اون کیوں آئی اس کا جواب ہوگا کانا ابد اللہ اب اس کا جواب یہاں تو لکھا جارن لی اب اس کا جواب ہم یوں دیں گے یوں دیں گے کان عبد منتصف نہ تجارت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صورت الصفی وہ کون سی تجارت ہے جس پر اللہ نے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی ہے ہماری سورہ صف میں وہ کون سی تجارت ہے ہم کہیں گے رسول ہی ولجہاد فیس بل بلام والی ونفس کیا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تمرین رقم اسلام نمبر دواسی مزید فیح فی کے فی ال کے ابواب میں سے ایک باب فا بھی ہے زیدت الفی الف بعد الفای اس میں زیادہ کر دیا گیا ہے اضافہ کر دیا گیا ہے اس میں کا فا کے بعد اس تخرج میں فعاد الدا من, من باب فا سبق میں فا کے باب سے وارد ہونے والے فلوں کو نکالیے اسی طرح آفا آفا یو آفی آف یا یو آف یا آفا وا یو آف اس کا مادہ ہو سکتا ہے وا یا یا یہ بھی باب فا ہے اسی طرح آگے مجاہدن یب فا یو فا یعنی جاہد یو سے اسم الفائل ہے ہاجر پھر آگے سافر تو اس کے ساتھ ہی قابل تو آگے ہے یوراسل راس اللہ یو مراسلتن اس کا تعلق بھی باب مفاعلہ سے ہے یا باب فا سے ہے آگے ہے حاولتو تو ہاولا کوشش کرنا ٹرائی کرنا آگے پھر حاول تو ہے ان تاید سا ادا یو سا دو ہے پھر آگے سا اشاید کا اسی باب سے آگے ہے قرآن مجید کی آیت میں تاہدو نا یجاہدو یو جاہدو قاتل کوات اللہ اسی طرح المجاہدین الم قاتین اسم الفائل اسی باب سے ملاقات, ملاقات لا یلاقی میں تھا لا قیاقی فا یو فا کے ردم پہ آگے میں لات آخا یو آ قز یہ بھی اسی بات سے ہے المبارک بارا یباری مبارات مبارک مبارہ یا چن تھا مفا کے ردم پہ یا کے بعد مبارات ہوا یہ بھی اسی بات سے ہے اسی طرح مساف صاف یو ساف مسافہ اسی طرح انا دینی میں نادا یونادھی اسل میں تھا نادا یو ناد اسی بات سے ہے تمرین رقم ثلاثہ مشکل نمبر تین تعمل المثالین دونوں مثالوں پر غور کیجئے بسم اللہ حات المضارع والامر والمصدر من اللفعات العاتیتی پھر پیش کیجئے لائیے بنائیے قیل مضارع خلیمر اور مصدر آنے والے قیلوں سے شاهد یشاہد شاہد, شاہد مشاہدت قابل یقابل قابل مقابلت سامح یسامح سامح مصامحت سا ادا یو سا سا سائد مساطن شاہ یو شاہد کرنا دیکھنا قابلا کسی سے ملنا کسی کا سامنا کرنا سامح مہیو سامح سامح اس کا معنی یعنی رخصت دینا مہربانی کرنا سا ادا یو سا مدد کرنا راسل یو راسل راسل مراسلتن ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا خط و کتابت کرنا راجاج او راج مراجعتن مراجعت کرنا یعنی ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹانا پہلے ایک کہے پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح سے مراجا کرنا سبق کی توہرائی کرنا ہاولا یا آپس میں یعنی پڑھنا ہاولا یو ہاول او ہاول محاول کوشش کرنا ٹرائی کرنا یعنی بار بار ایک ہی کام کو کئی دفعہ کرنا حول کا کمانا ارد گرد یعنی ایک ہی کام کے گرد چکر لگاتے رہنا آخا یو آخ مدن ایک دوسرے کو کسی غلطی وغیرہ پہ پکڑنا مواقذہ کرنا آخا یو آق و آخر مآسد لاکا یو لاک لاک لاک اصل میں تھا آخر سے فیلت گر گیا دائرہ پورے حرف پہ لگے گا چیل امر بناتے وقت کہیں گے لا پھر ملاقا کی بجائے پڑھیں گے ملاقات بار بار مباراتن میچ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا نمبر چار لبا فا فعل مسدرانی فاعلہ کے باپ کے دو مصدر ہیں مفاعلتن اور فعالن چنانچہ قات اللہ سے مقلا بھی مزدر استعمال ہوتا ہے اور فعالن کے ردم پہ قتالن بھی لائیے جہاد حمزہ سے بدلنا یہ بھی عربی زبان میں گرامر میں رائج ہے نمبر پانچ ہات اسما الفالین الفاظ العطیتی اسم الفیل بنائیے اسما الفا علین یعنی اسم الفیل بنائیے آنے والے فیلوں سے راسل یراسل راسل مراسل خطوں کے ذبط کرنے والا شاہد یشاہد الصم مشاہد دیکھنے والا شاہدا یو شاہد مدد کرنے والا جاہدۂ یجاہد مجاہد سافر یسافر المسافر راقبا راقب ایک دوسرے کی نگرانی کرنا مراقبن تمرین رقم سطح بنائیے تمرین رقم صبح نمبر سات امداد العطیت فا فا کے باب کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے ترشمہ خیر سے فا کے باب کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے وا فی الماض ومرا ولمسر وسم الفالی وسم المفول اور متعین کیجیے نامزد کیجیے ان میں فیل ماضی کو فیل مدارے کو فیل امر کو مسدر کو اسم الفاعل کو رسم المفول کو نمبر ایک حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکت المکرمتی المدینۃ المنور و, و ستم عطل المیران نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی آمت نئی وشرینہ بائیس ستمیاں ملا دی, دی حضرت علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد 622 سال گزرنے کے یعنی 622 سال گزرنے کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اس میں ہا جا رہا ہے یہ فلم آدھی ہے صافرہ ابی الم ریاض اللاجی میرے ابو نے ریاض کا سفر کیا علاج کے لیے یعنی ریاض گئے صافی بابلہ فلم اجد حفی مکتب ہی میں مدیر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو میں نے, اسے تو میں نے انہیں ان کے آفس میں موجود نہ پایا لم اجد میں نے موجود نہ پایا مقابلہ مصدر ہے ما ان وقت مشاہد تلفاظ میرے پاس ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھنے کا وقت نہیں ہے برامج برنامج کی جمع ہے برنامج نامز پروگرام برآمد اس کی جمع تلفاز ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے نادل مراک نگران کو آواز دو اے علی تو تھی مصدر ہے ناد امر ہے نادا یو نادی سے انا مراثر صحیح میں ایک اخبار کا نمائندہ ہوں رپورٹر ہوں یعنی جو کسی کو کوئی پیغام دینے والا کو خبر بھیجنے والا مراسل نمائندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نمبر سات جملہ ہے یعنی پرانی مجید کی عائد ہے یہ پھر تنزیلی قرآن مجید میں ہے ربا نال تو آخر نہ ان نسینہ او عقتا اے ہمارے رب کو ہمارا معاقدہ نہ فرما اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو جائے اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں تو تو ہماری گرفت نہ فرما لاتو آخر نہیں ہے استفتاحی استفتاح سے مرادیہ استفتاح السلاد ہے نماز شروع کرنا چاہنا نماز شروع کرنا کہہ لیجیے نماز شروع کرنے کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے اللہ ادبینی و بین خطا اے اللہ کو دور کر دے دوری ڈال دے میرے درمیان اور میری غلطیوں کے درمیان کمابا اکتبل مشرقی مغربی جیسا ہے کہ تم نے بہت زیادہ دوری ڈال دی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان یعنی میرے مجھے میرے گناہوں سے بہت دور کر دے یعنی گناہوں کو میری اپروچ سے بالکل باہر لے جا یہ بھی یعنی بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کوئی گناہ انسان کے اپروچ ہی میں نہ رہے اور نک کی نہیں من سفا اللہ تو مجھے پاک صاف کر نکا یوں سے نکی فل عمر ہے اگر اے اللہ تو مجھے پاک صاف کر دے غلطیوں سے کمائے یونقت قوب الب جیسا کہ پاک صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا مینا سی نیل کچیل سے اغسل یا اللہ جی اول ابارے اللہ تو میری غلطیوں کو دھو ڈال پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ یعنی جو بھی طریقہ اے اللہ کو اختیار کرنا چاہے وہ طریقہ اختیار فرما کے میری غلطیوں کو دھو دے انقطادت انقطادت رضی اللہ عنہ عنہ صحابی ہیں قتادة قتادة کہتے ہیں, ہیں میں نے حضرت سے کہا فی النبی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت رحمت اللہ علیہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کل اکانت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اکرام میں تھا امجی ہاں. پیچھے جو ہے ہے اس میں باعد یہ امر باب سے مسافہ مبارکن انفرین یقینا ہم نے اس کو اتارا ہے بابرکت والی رات میں انا کنامنظرین یقیناً ہم تھے آگاہ کرنے والے اس کو اتارنے کا مقصد لوگوں کو ان کے بد انجام سے خبردار کرنا تھا مشق نمبر آٹھ ہے ان لفور الرحیم اس آیت میں ہاری حاضی لام الابت لغفورن میں جو لام ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ لام ابتدا ہے دخلت اعلی خبر انا جو داخل ہوا ہے انا کی خبر پر المقصورتی اس کا نام لام مزہ بھی رکھا جاتا ہے فوری یہ لام ابتدا ہے جو انا کی خبر پر داخل ہوا ہے انہ المقصورہ کی خبر پر انہ مقصورہ سے مراد وہ والا انہ جس میں حمزہ کے نیچے زیر ہو انہ المفتوحا کہلاتا ہے انا المقسورا اور انہ کو کہ دیتے ہیں انہ المفتوحا اس کا نام لام مزہلا بھی رکھا گیا ہے اس طرح کی مثالیں مزید سنیے انا الحکم لواحد و انا اوہ نلبیتی لب عط البوت کے بعد اگر آگے چل کر لام زبر لا آ رہا ہو تو اس آیت میں اس جملے میں تاکہ در تاکیب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اوہانا یہ اس میں تفدیل ہے اور یقیناً کمزور ترین گھر پھر آگے یقیناً مکڑی کا گھر ہوتا ہے یعنی یقیناً کمزور یقیناً ترین گھر مکڑی, مکڑی کا گھر ہے یقیناً بطرین آواز پھر بدترین یقیناً گدے کی آواز ہوتی ہے گدوں کی آواز حمیر ہمار کی جمع ہے ان لقرآن کریم یقیناً یقیناً وہ قرآن کریم ہے یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور کریم سب سے زیادہ عزت کی جانے والی یا بہت زیادہ قابل عزت و احترام کتاب تھا. یقینا بھی پہلا گھر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے بکہ یہ چونکہ عبرانی زبان کا تلفظ ہے پرانے پاک نے اس کو بکہ ہی لکھا بکہ ہی کہا تاکہ یہودیوں پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عبرانی زبان میں مکہ مکرمہ کو جو بکہ کہا گیا ہے تو پہلا گھر یہی ہے اور نبی آخر اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی تورات میں منقول ہے کہ وہ اس جگہ سے ہوں گے مبوس ہوں گے جس جگہ پہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے یہودیوں نے بیت المقدس کو اول دیفن قرار دیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے برے تاکید در تاکید انداز میں کہ یقینا یقینا یہ بات یقینی ہے کہ پہلا گھر وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے نمبر نو قد فاطت کا دونو حسن داخلت قد الف الماضی افادت تقیدہ جب قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو فائدہ دیتا ہے تاکید کا نہ جیسا کہ قد وصلت اطفاۃ پڑھیں گے قد وسلط اتفا یقینا جہاز پہنچ چکا ہے قد فتح بائب المختب یقیناً لائبریری کا دروازہ کھول دیا گیا ہے واحد دخلت علمار افادت اور جب قد داخل ہوتا ہے فعل مدارے پہ تو وہ فائدہ دیتا ہے یعنی معنی دیتا ہے نمبر ایک اشک کا و شکا اور احتمال کا نہ قد یود المدیر وغد یعنی شک ہے یا احتمال ہے اس بات کا کہ مدیر کل واپس آ جائے باب محاورہ ترجمہ کریں گے آج بارش کے نازل ہونے کا احتمال ہے قد یت المدیر وغد شاید یعنی شک کی بات ہے احتمال ہے کہ مدیر کل آجائے یمکن قدر ممکن ہے یعنی ممکن ہے کہ وہ کل آ جائے نمبر دو اب تقلیل قد تکلیل کا معنی دیتا ہے یعنی کبھی کبھی کا قلت نادرن ایسا ہوتا ہے نحو جیسا کہ قد ین جا طالب کبھی سست طالب علم بھی کامیاب ہو جاتا ہے قد یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سست طالب علم کامیاب ہو اوقات کبھی یل الطالب القسل نمبر دو اتحقیق ات تحقیق کا فرمان ہے قد نہ علم تحقیق سے مراد ہوئی تحقیق ہے قد نعلم؟ یقینا ہم جانتے ہیں انحض یقون ضمیر شان ہے ان کے صورت حال یہ ہے یقینا آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں یقیناً حاضینہ یا غمزدہ ہونا غمگین ہونا اور حاضینہ یاضونوں کا معنی ہوتا ہے کسی کو غمزدہ کرنا پریشان کرنا یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یقیناً آپ کو وہ بات وہ جو وہ کہتے ہیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہے پریشان کر دیتی ہے یعنی آپ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے ایک بشر ہونے کے ناطے آپ بھی لوگوں کی تانو تشنی سے بہرحال حال متاثر ضرور ہوتے تھے آپ پریشان ہو جاتے تھے ان کی باتوں سے زو کی جمع ہے یہ عرب اعراب الجم مذکر سالمی اس, کا اس کو وہی اعراب دیا جاتا ہے جو جمع مذکر سالم کا ہے نہ وہ ضبول قربا احق و بشادتی کا قربا قربا کہتے ہیں رشتہ داری کو قرابت کو رشتہ داری والے یعنی کہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں بن مشاہدہ آپ کے تعاون کے مرفو بالواوی بلواوی زب القربہ میں زبو یہاں مرفو ہے واو کے ساتھ یا راب حرف ہے جالس زب العلم علم والوں کے پاس بیٹھا کرو منصوب بل یاوی یہاں منصوب ہے یا کے ساتھ هذه مساكن الطلاب ذوي العائلات ذوي العائلات عائلات جمع عائله ان کی خاندان فیملی کے معنی میں یہ فیملی والوں کے یہ فیملی والے طلبہ کی رہائش گاہیں ہیں ہاسٹل وغیرہ ذوی العائلات فیملی والے شادی شدہ یہ شادی شدہ طلبہ کی رہائش گاہیں ہیں وہ مصلا مثلا ضو اولو اور مصلا اور زبو کی مانند الو بھی ہے مانن و ارآبا معنی کے لحاظ سے بھی اور اعراب کے لحاظ سے بھی الو کا معنی بھی وہی ہے جو زبو کا ہے یعنی نِالے معنی بھی وہی ہے اور اس کا اعراب وہی ہے اعراب بالحرف ہے اور اولو حالت رفع میں اور الی حالت نصب اور حالت جرب میں بالکل زوع اور زویع کی مانند صورتم المل میں ہے قوت وسن شدید انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا کریں سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور انہوں نے کہا یا تو سیدھے سادھے طریقے سے مسلمان ہو جاؤ یا پھر تیار رہو جنگ کے لیے تو اس کے مشیروں نے کہا نہلو قوتن ہم قوت والے ہیں وہ علوباسن شدید اور ہم شدید طاقت والے ہیں و امر علح کی براد یعنی جنگی صلاحیت کہہ لیجیے اور ہم بہت زیادہ جنگی صلاحیت والے ہیں یعنی مالک ہیں جنگی صلاحیت کے ول امر اور معاملہ آپ کی طرف ہے یعنی جو اختیار ہے وہ آپ کا ہے ومر و سارا معاملہ ہم آپ کے سپول کرتے ہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہم تجھے دیتے ہیں گیارہ نمبر انہ ان من اخوات انہ آپ پہچان چکے ہیں کہ لاکنا انا کی اخوات میں سے ہے تقولو آپ یوں کہتے ہیں حامد انمجہدن حامد مجتہد یعنی محنتی ہے لاکنہ صدیقہ کسلان لیکن اس کا دوست سست ہے ادا خفت لاکن اہ ملا امال ما جم السمی یتی ولی یتی جب لاکنہ کو مخفف کر دیا جائے لاکنہ کو مخفف کر کے لاکن پر آ جائے اوہ ملا کہ جو وہ انا کا عمل کرتا ہے اس کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے اوہ ملا اما اس کا عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے محمل اسی سے عمل لوہا یعنی پھر لاکن جو ہے وہ انا والا عمل نہیں کرتا جس اسم سے پہلے آ اس کو حالت نصب میں نہیں لے جاتا بلکہ لیکن کے بعد آنے والا اس رفع اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے یہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا عملہ عمل انا انا کا جو عمل ہے انا والا جو عمل یہ کرتا ہے وہ عمل ختم کر دیا جاتا ہے اس سے وہ عمل کرنے کا اختیار لے لیا جاتا ہے معد خون علا جملہ تنگل اس میں جاتی ہے کہ یہ عمل کرنے کے لحاظ سے بیکار ہو جاتا ہے پھر یہ حالت نصب میں نہیں رہ سکتا اسم کو معلیہ عدل جملہ تھا عید السمیا تھی اس کے داخل ہونے کے ساتھ مطلب یہ کہ یہ داخل ہو سکتا ہے دونوں جملوں پہ جملہ اسمیا پہ بھی اور جملہ فیلیا پہ بھی لیکن جو ہے حالانکہ لا صرف اسم سے پہلے آ سکتا ہے لیکن لاکن جو ہے وہ اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے فیل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور یہ کوئی عمل نہیں کرتا اب اس کی مثالیں سنیے جا الطلاب ما لاکن استاد آ گیا ہے لیکن طلبہ نہیں آئے لا نہ ہوتا تو پھر ہم پڑھتے لاکن الطلاب لابو اس کو مخفف کر کے لاکن بنا دیا گیا لاکن الطلاب پھر حال حالت دفعہ نہیں رہے گا لاکن تولابا کی طرح لاکن تولابا نہیں ہوگا لاکن ات اللہ ملا کے پڑا گیا لاکن ات اللہ طلبہ نہیں آئے تنزیلی اور قرآن مجید میں لا کن ظالم یوم لیکن ظالم لوگ آج سریف گمراہی میں ہیں سریف گمراہی میں ہیں لاکن از عالمون لاکنہ ہوتا تو ہم پڑھتے لاکن ظالمینا لیکن اس کو کر کے لا بنا دیا گیا اور ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے لاکن از کی بجائے پڑھیں گے ظالمینا کی بجائے سوری لاکن ظالمینا کی بجائے ملاک لاکن ظالمینا کی بجائے پڑھیں گے لاکن ظالمون غابا علی حامدن علی غائب ہے علی غائب ہو گیا ہے لیکن حامد حضر ہو گیا ہے تو لا قنہ ہوتا تو یہ فیل سے پہلے نہ آ سکتا لیکن لاکن فیل سے پہلے آ سکتا ہے اور یہاں آ رہا ہے اور پھر تنزیر اور مجید میں ہے ولاکن لا یا لیکن وہ شور نہیں رکھتے ہیں لا کنہ ہوتا تو پھر لا کنہ لا یشورونا نہ کہہ سکتے پھر درمیان میں زمین لانی پڑتی اور یوں کہتے ہو لا کنہ ہوں لا یش لیکن لا کن جو ہے یہ پھیل سے پہلے آ سکتا ہے پھیل خواہ مثبت ہو خا منفی ہو یہاں منفی پھیل سے پہلے لاکن آ رہا ہے بارہ نمبر لا لکم خیر اللہ وہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ جو کافل خطابی یہ جو کافل خطاب ہوتا ہے یعنی وہ کاف جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہو فی دالی کا و تلکا اور تلکا کا اصل میں اس میں اشارہ ہے ذا اور تل ذالی اور تل یوں سمجھیے کاف زبر کا جو ہے یہ اصل میں جو سامنے بیٹھا ہو اس کی مناسبت سے ساتھ لگا دیتے ہیں ذالکا علی کا و تل کا یوں خطاب فی ذالکا علی کا وطیل کا ہو اس میں تصرف جائز ہے اور معنی تصرفی اور تصرف کا معنی یہ ہے ہےخاطب کہ مخاطب جسے گفتگو کی جا رہی ہے اس کی رعایت رکھی جائے را اگر زیادہ اگر کوئی معنس ہو سامنے کسی معانس سے گفتگو ہو رہی ہو تو را کی کہہ سکتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کالا کا را تو وہاں کاغذبر کا بجائے کاغذر کی مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے استعمال ہوا مخاطب یعنی جس سے گفتگو کی جائے لمن ذالکم دفتر یا اخوانو یو کہہ سکتے ہیں لمن ذالکم الدفتر یا اخوانو اے بھائیو یہ کاپی کس کی ہے وہ کاپی کس کی ہے لمن ضالک دفتر کی بجائے مخاطب کا لحاظ رکھ کرتے ہوئے کہ وہ جمع میں ہے رکا کی بجائے رالیکم کہا جا سکتا ہے اکورا اتلتا یا آمینا کیا وہ رسالہ پڑھا ہے تم نے آمینا اکورا اتلتا کی بجائے کی بجائے یہاں آ رہا ہے تل کی کیونکہ جیسے گفتگو کی جا رہی ہے وہ مونس ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی رعایت کرتے ہوئے تلتا کی بجائے تل کے استعمال ہو سکتا ہے نمبر تیرہ یا فرلکم تو بہر اس کی مثالیں پرانے مجید میں کافی ہیں مثال کے طور پہ آ... عزیزہ مصر نے جس کا نام سے کہا جاتا ہے اس نے عورتوں کو مقابلے کر کے کہا تھا اشارہ کر رہی تھی وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لیکن ان کا خیال کرتے ہوئے وہ غالکا کی بجائے اس نے غالکا کی بجائے رال استعمال کیا قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق اس نے کہا فضال کن تنفی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی مجھے تان و تشنی کرتی تھی دیکھو اب تمہارا کیا حال ہوا ہے فضا علی کلہ اس نے کہا تھا جس نے قرآن پاک میں راہ کم رب جس کا پیچھے گزر چکا ہے وہ ہے اللہ تمہارا رب تو علی کلو کی بجائے کہا گیا راہ کم نمبر تیرہ یو فقم ہونا یو فر مجزو یہاں یو جو ہے مجزوم ہے طلب کے ساتھ راہ ان اس لیے کہ تم نورا جو یہاں آ رہا ہے وہ امینو کے میں ہے تو چونکہ یہ فیل امر کے جواب میں ہے اس لیے کہا گیا مجزوم طلب طلب کس کہتے ہیں فیل امر کو یا فیل نہیں کو تو یہ چونکہ جواب امر ہے جواب طلب کہہ لیجئے یا جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہے حالت جذب میں ہے چودہ نمبر ایادتن ایادتن مزدر و آد یعودو یہ آدھا یا کا مصدر ہے بیمان زار المریضہ آدا یا کا معنی کہ اس نے مریض کی زیارت کی یعنی بیمار کی بیمار پرسی کی فالتن اور وہ یعنی جو ہے وہ فعالۃ کے وزن پر ہے مستر لائیے فعال وزن پر دراص دیادتن زارہ کتاب تن زار ضیات ولادتن روا روایتن پندرہ نمبر مصدر مستر یمضی مزین جو ہے یہ مدا یمضی کا مصدر ہے وہوا اعلی وزن فعول یا کہیں گے وہوا وزن فعولن اور وہ فعولن کے وزن پر ہے مدین اصل میں تھا مزوئن ہاں آگے لکھا ہوا ہے اسلح مزوئین اس کی اصل یعنی اصل میں یہ لفظ تھا مزوین تو مزورین یہ تعلیل کے بعد ہو گیا مزین مزوین یہ واؤ کو یا سے بدلا مزو ہو گیا اور یا کی مناسبت سے واب کے نیچے زیر دی گئی تو موزو یون ہو گیا ہاتی مسدر ہوای اللہ حاض الوزنی ہوا سے اس وزن پر مصدر لائیے ہوا یہوی سے ہوی ہواوی ہوی یون کا معنی ہوتا ہے آ, اوپر سے نیچے گرنا یا اس کا مانا خواہش کرنا نہیں ہوتا ہے برنامجن نامزم برامج برنامج کی جمع ہے برآمد ادا جمعہ اللہ حروف جب اس اسم کی جمع لائی جائے جس کے حروف پانچ ہوں اور اکثر یا پانچ سے زیادہ ہوں اللہ سیگا تھی منتح الجمت کے سیگا پر جس کو جم الجم بھی کہتے ہیں جمع کی جمع حدیف زادہ عدل اربا آتی تو حذف کر دیا جاتا ہے اس کو جو چار سے زائد ہو جو حرف چار سے زائد ہو اس کو ہدف کر دیا جاتا ہے نہ وہ سفر جل ان سے سفارجو ان سے انا کب سفر جل نام کس رفظ کو کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے ان کبوتوت مکڑی اس کی جمع انا کب سوال کرتے ہیں بلبل کے لیے اس کی جمع انادلو مستشفا سے مشافن مشافن ہاسپٹلس ہاسپتال مشافن تجمہ خطیت خطایا خطاء کی جمع لائی جاتی ہے خطایا کے وزن پر خطایا کے لفظ پر اجماعلاسماعل آتی حاضل جمع آنے والے اسموں کی اس طرح کی جمع بنائیے یہ جمع بنائیے ہدیت سے ہدایا متیت سے مطایا متیت جس چیز پہ روندا جائے کوئی سواری وغیرہ اور مطایا اس کی جمع سواریاں مزیت کہتے ہیں خوبی کو کسی کی خوبی کو کسی کی اچھی خصلت کو اس کی جمع مزایا خوبیاں سریتن اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ کیا ہو لیکن خود اس نے شرکت نہ فرمائی ہو خود بھی شرکت فرمائی ہو تو اس کو غزبہ کہتے ہیں سریت کی جمع سرایہ یعنی آپ کے بھیجے ہوئے دستے شزیتن اس کی جمع شزایہ شزیت کا نام کیا معنی ہے بریتن اس کی جمع برایا بریتم اس کا معنی غالباً مخلوق ہے برایا اس کی جمع زاویتم کنارے کو کہتے ہیں گوشا کنارہ اس کی جمع زوایا زوایا کنارے کوشش نمبر اٹھارہ حاطل فی اللہ کشت دی کمن ہو اسم تفضی اس فیل کو لائیے جس سے اس میں مشتق ہوا ہے اوہانا اوہانہ البیو تھی واہانہ یا نو واہانہ کا منع ہے کمزور ہونا اوہانا کمزور ترین وزلق منہ المزار المسدر اور اور مزار کیجیے واہنا یازق اور فیحا حاض الفیلو کیجیے ان چار آیات کو جن میں یہ فعل وارد ہوا ہے اور مشتقات یا اس فیل کے مشتقات اسماع مشتقہ وارد ہوئے ہیں چار آیات اب یہاں تو نہیں ہے پرانے پاک میں سے چار آیات آ ولاح وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اس طرح کی اور بھی کچھ آیات وہاں بعد میں اسمال ہوئی ہیں وہ اس میں جو فلم و جب البہرس ہے اس میں سے دیکھی جا سکتی ہیں وہ آیات واحان کی پتی نکال کے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب